اہل سنت کی تقاریری کیسٹوں کا مرکز رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چونک داروسلام گجران والا ایام اللہم رضا رضا کلیا سد نہ بھشپنا ورہی میں محمد نو رکل منی آباد یا یا نور و یا نور قبلا کل نور و یا نور کل کلو ووکا کلو نی کل نویا نل وب کنو می کنو ل الح کلن ور ول ہی سورج لو رر و سہ دل مسا بھی وار سلاتن تجالو لہار وفی اون نانور وفی دور نورن وتی کبور نورن آ دعوذ بالله الصمي العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلعنا رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله يا افضل الصلاه والتسليم الله اكبر ما شاء الله قال الله تبارك وتعالى في صالح حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ملوی نانو سلو آئی وسلمسلی می دین کا زمان آ گیا مل کے کا جو سب نل لا جنا جنہ عید میلاد نبی آمدی آمد خوشی ہو گج کے بولو جنہ نو خوشی نہیں ان تکلیف میں تیار نہیں جنہ نو واقعی دلی خوشی ہو آخو سبحان اونجا پی جان کسور درو دیوار جناب جی سبحان اللہ دی آواز نال اللہ حسر بابا بلے رحمت اللہ لیدی نگری گونج جائے تے مدینے والا بھی سن کے راضی ہو جائے اچی کا سبھا ٹہارا کیوں نی چہل پہل کیوں نبوی کا سمانا آد لب کے خوشی ہوا لب پہ خوشیوں کا لب کے خوشیوں کا لب پہ خوشیوں کا میں سات پر رب کی کسمیں دنیا ویس دی پی ہے بجت میں سارا زمانہ وجد میں سارا زمانہ ہر میں سارا زمان آ ات میں تھوڑا جنا تسلف کے نال شیر پڑھنا کہ پر اہل سنت ہے بولنا نج دیوبند کو گردن جیو بند کو گردن جھکانا گیا نج دو کو گردن جکانا کسور والے دو دے تیرا روزہ ملا دم مستفا کا اشتہار ہی دیکھ کے اونا نو گردن جھکانا جیا پر چم پرچم پر پر پر اہل سنت ہے بلندی اور مرحدوں کو گردن جھکانا جیا عید نبی کا زمانہ اور مست ہے مست ہے مست ہے ہر ایک مئے تو عید سے جس طرح کے حضرت علامہ نوری صاحب دامت برکات مرکسی نے فرمایا نا کہ سا جدو پچھلے سال تیرہ روزہ جلسہ جدو اختتام پذیر ہوا نا دوستوں نے آواز دیتی کہ حضرت جی کل کی پروگرام کل کی پروگرام کہ بڑے پر پیارے انداز میں منظر کشی کی مست ہیں مست ہیں ہر اک میں سے کیوں کہ آ گیا موسم سہانا گیا, گیا آ گیا موسم سہانا آ گیا عید آ نقری کا بے خوشیوں کا ساد ہو تو پرہناتے مسکو ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا عید نقدی کا زمانہ آ گیا لب کے خوشیوں کا آ گیا والا عالی وآ و صحاب ہی اجمائینہ وبارتا سلم یا سیدی یا رسول اللہ والا عالکہ وہ وآ اصحاب کا یا سیدی یا حبیب اللہ میرے نہایت ہی باجب علماء علام سنت محترم بزرگوں دوستو پیارے عزیز سنی بریلوی مسلمان بھائیو السلام علیکم اج عظیم الشان ملائ. اور ماشاءاللہ ہر روز اجتماع شما رسالت کے پروانے ہر روز اس طرح لے لیا کے اپنے آگا مولا دا ذکر سن کے اپنے ایمان دیا کھیتیاں نرو تازہ کرنے دا ذکر کراستے اص ہاضر ہوں کہ جا سونا نور اے مسجد بھی نور اے مسجد تے سونا بھی نور اے الحمد للہ جنہ کی مسجد چے بھی نوری سبحان اللہ سڈا تے سارا پروگرام ہی نوری نار والے ہوئے پاس نے سڈا سارا پروگرام ہی نوری اس واسطے آریفا نے نچوڑ کر فرمایا کہ نوریا کڑی کڑی ملتی ہوئی نوری بارگاہ تک پہنچ گئی اور نار والوں کی کڑی نڑی ملتی نار والیا کڑی نالی مل ملتی ہوئی اسی پاس جا کے مل دی ہے بہر اج سالی آکا مولا کا نیلا دے آخو سہار لا اس پاک محفل کے اندر کا ذکر ہوئے گا پلیتوں کا نا لرت ہی کوئی نہیں پاک آکا کا ذکر ہوئے گا پلیت کا نا لو پلیتوں کا نام لین کی ضرورت اندر چڑا گا کہ پلیت ہے کہڑے نے میں اشارہ تن سمجھا داں گا کہ پلیت کہڑے نے اچھا سوچو میری طرف اس آکت کو ذکر کی محفل سجائی کہ جس سونے کے ذکر دی محفل خود ربیز جلال بھی منائی کنہیں منائیے اچھی آواز آ رہے میری آکت مجمے کو بلا کے کچھ ادی تکلیف میں آپ کرنا ادی مجمے کو کروانا بڑی خوشی ہے اس واسطے بھی میں مجمے کو تقریر کروانا وا تاکہ جب نبی پاپ کے ذکر کرنے والی میرا شمار ہوا بھی شمار ہو جائے کل قیامت والے دن جدو رب فرمائے فرشت ہوا کڈو ہاں ایس بندے کا حساب کتاب سے جدو کھاتا خلے اس طرح سامنے آئے تے پہلے سب سے آئے مولا محبوب کا ذکر کرنے والے کرا والے ہر ایمان فیصلہ تسور دے رہن والے بجور سنی بریمی تا جدو محبوب دے ذکر کرنے والے وال تیرا تی میرا شمار ہوئے لسٹ چ لکھا ہوا محبوب کے ذکر کرنے والے تیر تیر محبوب کی جی عظمتوں میں ڈنکے جان والے جی جنت مقام نہیں ہوئے گا ہوئے. آہ آہ آہ اپنے یہاں جی غنیمت سمجھو پھر پتا نہیں یا قسمت یا نسیح اور تھی اپنے نظر مار کے دیکھ لو کہ پچھلے سال کچھ ایسے لوگ بھی تو محفل میں سنجے سال کوئی نہیں <تصفح> صحیح بات تجربہ کر کے دیکھ لو ازما کے دیکھ لو یا غور کر کے دیکھ لو لیکن اپنے اس کڑی نو غنیمت سمجھو حضرت یاری کھڑی کڑی میاں محمد رحمت اللہ آپ نے ایسے چیز کا اشارہ کر دیا فرمایا فرما دیا میاں مسا مسا ہاتھ لگتا یاروت مست لگتا كرما دےلا او پتہ نہیں پھر نال سبب دے كت ہوے جا میلا جی سڈے نبی کریم دے ذکر کی محفل سب تو پہلا ربز جلال نے منائی آخو سبحان اچھی آخو ان شاء اللہ سنا گا تے حدیث بھی سناواںگا تاکہ کوئی منکر کریں کھلوتا ہومانہ لگتا میں زمانے دا بڑا کوڑ آئی تاکہ موقع نہ ملے اگے پیچھے بڑا نہ مالوی تے نہ کوئی قرآن سن آدھے نہ کوئی حدی سن ای جناب جی شیر شیاری کر کے ٹپے تورے پڑ کے ترجم لیں گے گو گو گو گو گو سنا جانا اور سب کی کتن قرآن آئے پڑے گا حدیث آئے پڑے گا جسے سینے نے قرآن و حدیث والے آقا دی محبت ہے جس کے سینے کے اندر قرآن و حدیث والے آقا دی محبت نہیں وہ کدی قرآن حدیث پڑھ سکتا وہ صرف کینگی ہوجا سکتا گو گو گو اور پلے اور کسٹم خدا جی بھی بجائے گا لیکن اگر قرآن پڑے گا جا قرآن والے تعلق جہاں قرآن والے جا قرآن والے تعلق الحمد الحمدللہ آؤ سمے ان شاء اللہ لفیز بیان ہوئے گا قرآن بھی پڑھیا جائے گا حدیثلی پڑھی جائے گی اور دلال دے نال انشاءاللہ گفتگو کیتی جائے گی کوئی ماں دلال ایس دا لال اس فقیر دا دitta ہے حوالہ غلط ثابت کرے 10000 روپے نقد انعام سر قلم خون ماف انشاءاللہ العزیز ما شاء اللہ 10000 روپے تے سر قلم تے خون معاف انشاءاللہ رضی. اور اسا حضرت شیر آپ سنت مولانا علامہ محمد الناط اللہ سان سرکار والی جوڑے سیدے آپ بھی فرمانے ہوں سر نا اور میرا حوالہ کوئی گر ثابت کرے او کوئی ماں لال باڈو پار والا نا نینا نینا. او تے بڑا سونا دے نا لڑا ٹکا کے کوئی پاڈو پار والا دا دتا دوالہ غلط ثابت کرے دو مربے زمین تے سر کرم تون اتنی بول سر سرگرم تے خون ہے ان شاء اللہ سبھی انہوں نے جوڑے سیچے کیتے کوئی پاٹو پار والا لال کدھر اگر کچھ لگے تے پوٹ کرے فکیر غلط ثابت کرے دس ہزار روپیہ نقدی نام سر قلم خون دس ہزار روپیے دیا دو دوٹیاں آ جانا آرام نا بوے اگ بن کے پٹھے گتاوا پاو جات پھر جناب جی آرام ڈول نال رکھ کے نا جی تھلے بہ کے خوب پسماوے تارا لو تاکہ دماغ دماغٹ آئے تو پتہ لگے کہ واقعی جناب جی ترو تازہ دماغ والا کن نبی دا ترو تازہ ذکر کر کی مار کیا کرو نبی دا ترو تازہ تے سونا تے پیارا ذکر ہو سکتا نہیں میں احمد الحمدللہ سب تو پہلا نبی کریم دے ذکر دی محفل خود رب نے کیتی کی بولو اور آؤ سنو قرآن کوئی یہ نہ کہ قرآن نہیں پڑھیا آ سنو رب دا قرآن خود خالی کے کائنات جل جلالو وہ لو میں شاپ ما بہی دخ جل میسا کلبی نا جما تو مل کتاب و حکم سم چار کم رسول کرو یا نہ کہ وعدہ پرمان نبیا وعدہ کرو اگر میں توانو کتاب دے اگر میں تھانو حکمت دے در اس کو بعد کی ہوگی سما جنگ رسو پھر آگے تڈے کو میرا نبی پاغ دیا آمدان با ذکر خود رب زلجلال کرنے پھر آوے تو آدھے وال میرا رسول آمدان. اور پھر کی کریں مصدقل لیماما کم او کرے تو آدھے تصدیق پھر تو آدھا کم کیے فرمایا لَا تُعْمِنُنَّ لِهِ وَلَا تَنْسَرُنَّا تُساق ضرور بَضرور میرے محبوب تے ایمان بھی لیونا تے میرے محبوب دی مدد بھی میرے محبوب کی مدد بھی کرنی سب تو پہلا نبی کریم دے ذکر کروالا خود رب سلجڑا ہر دور تک نبی پاک دا ذکر ایک نہیں دو نہیں پس بیس پناہ سو ہزار لکھ نہیں بلکہ رب دی قسم ایک لکھ تے 24 ہزار یا کمو بے جتنے بھی رب کریم دے پیغمبر نے اپنے اپنے دور چ اپنے, اپنے اپنے علاقے ویچ اپنی اپنی امریک سامنے میرے نبی کریم دا ذکر کرتے میرے نبی کریم دا بولو میرے نبی کریم دا، حضرت شیخ محک محق الطلاق حضرت شیخ ابد الحق محدت رحمت اللہ آپ اپنی کتاب دندر نکل نقل فرمے نے کہ تمام دے تمام ہم بر اپنے اپنے دور وچ اپنے اپنے علاقے وچ، اپنی اپنی امت دے سامنے میرے آکا کا ذکر کردے۔ پتا چل گیا نبی پاک دے ذکر دی محفل سجاوا یہ رب کی بھی سنت ہے تو نبیا بولو رب بھی سنتے تے بھی سنت اے نبیا کی الحمد للہ سنیو تو مبارک ہوگے کام کر دے جڑا رب تب دیگمبر نے کی محفل محفل محفل رب نے بھی نبی دے ذکر دی محفل کی اور نبیانے بھی نبی دے ذکر دی میں فرقی تھی کہ اساں بھی نبی دے ذکر دی بولو اساں بھی نبی دے ذکر دی فتہ چل گیا سنیاں دا پروگرام او یہ جڑا رب زلجلال دا سنیاں دا پروگرام او یہ جڑا حضرت سید میں آدم علیہ السلام دا اور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام دے تمام پیغمبران دا سیدہ دا پروگرام رب دے پروگرام نال ملتا ہوگا جنہوں دا پروگرام نبیا کے پروگرام کے متابک ہوگی ایمان دسو سیدے رات نیت ہو <تباری squee> شہر صاحب احمد اللہ نے فرمادے نے کہ جدو نبی اپنی اپنی قوم تے امت دے سامنے میرے تے ترے نبی کریم کا جد ذکر کردے سن عظمت دے قصیدے قصدے دے سن نبی کریم دیا عزمتوں کے دے شانہ تذکرے کرتے سن جدو ذکر کر کے محفل جدو ختم ہوتی سی محفل برخاست ہوں کہ لوکی اپنے نبیا کی زبانی سارے آقا مولا کا ذکر سی. محفل تو واپس دے سن اپنے اپنے تے پہنچ کے اپنے اپنے مقام تے پہنچ کے اپنے اپنے گرچ پہنچ کے اپنے اپنے جناب جی علاقے تیب جہا سن ابھی اے پہ پھر کی کرتے سن شہدوں ہکی فرمانے نے پھر او اپنی نمیاں کی زبانی سڈے آتا ہاں مولا کا ذکر سن کے جدو واپس لوٹتے نے گھر جا کے اپنے اپنے مکان پہنچ کے سر رکھ کے رو رو کے درد کر اور کرتے یا ارحم آروہ اے مولا کری کس نگی آسو تنا عظمت دا قصیدہ جس سونے دی شان دیا جس سونے دی عظمت شان دیا نعت ساڈے نبی پہ پڑھتے نے ملو دے مولا او نبی کوئی بڑی شان والا ہے شان او نبی کوئی بڑی شان بڑی شانوال شان نبی ہے جی دی عظمت دے کسی دے ساڈے نبی پڑھ رہے جی عظمت دے تک کرے مولا ساڈے نبی تردے معلوم ہوتا مولا او نبی تے کوئی بڑی والا نبی اللہ کرم فرما او شان والا نبی ساری زندگی پہلے نبیا دیا امت تمنا کر رہی نے دعا کر رہی نے التجاوا کر رہی نے آ کر کر رہی نے اللہ شان والا نبی ساری زندگیج دے تے پھر کی کرا گے او سے پیارے نبی کا چہرہ ویخا گے حضور دی زیارت کرا گے نالے کلما پڑھ کے گلام بن جا گے ہوں سنو امتان دے دل دے اندر سڈے نبی دے زیارت دے حضور دا امتی بنن بننے کنویں طلب پیدا ہوئی یہ بھی سنو طلب پیدا کئی حضرت سجنا عیسا والی سلاح تو سلام نے فرمایا ای میری قوم میں ہن تلو جا رہا سجنا عیسا علیہ سلاد سب ای میری قوم میں ہوں تلو جا رہا ہوں. اور میرے تو بعد ایک جلیل القدر عظیم, عظیم شان مرتبت مقام والا ایک نبی آ رہے ہے۔ نبی آخر سوا ایسا نبی آ رہے ہیں کہ جس نبی پاک دے پیرا نہ لگی ہوئی نہ لین پاک دے نال لگیا ہوئی ہے جوہا تسمہ میں وہ تسمہ بھی بندے کابل سو جو کرنا فرمایا میں اس نبی دے جوڑے کا جڑا تسما ہے وہ تسما بھی بننے کابل پر مارا ہوں سر کا جس نبی کریم دے جوڑے پاک ن لگا ہویا تسما تسما بھی اللہ دا پیارا جلیل القدر نبی سینا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں اور تسمانی دے قابل لئی اور یارو جس نبی دے جوڑے نہ لگے ہوئے تسمے دی اے شاہ نے کہ اوہ سن نبی کریم دے سر مبارک دی شاہ کی ہوئے گی جدا جوڑے نہ لگیا ہویا تسمہ اللہ دا پیارا پیغمبر عیسا سلاح تو سلام پر مارہ نے قابل نہیں بھی ذرا غور کرنا جی دے تسمے دے شانا کمالبی سر کا کمال کی ہو سل والے تو ارد کر رہے سر جدو جی اس طرح دیا شانہ والا بیان اللہ کے پیغمبر جی زبانی حضرت اے کی ساری صلوات والسلام دیگر پیغمبروں دی زبانی وچ دو دی قوم نے سنیا تے اے پیدا ہوئی کہ ایشان والا نبی ہے یا اللہ پھر کرم فرما اوہ ایشان والا نبی ساری زندگی وچ بھیج اسی اس نبی دا نال دیدار کریے نالے او دا طلبہ پڑھ کے او دے غلام بن جائے۔ لیکن سنو قصور دے خوشبخت سننے بھی مسلمان اقا دے غلامو نبیا دیا امت میرے دیکھو آدے نبی دی شان دا بیان سن کے دعاواں کر رہے اتجاوا کر رہے نے آ رجو کر رہے نے دعاواں سے آرزوا تمنا کرتے کرتے ان لوگ دا آخری وقت آ جائے اور جدو موت دا وقت آندے چانس لگا دیکھتے پکار دینے ایسا دی اولاد اور ایڈی اولاد دی اولاد اور بچے دوڑتے ہار آ کے اپنے ابا جان اپنے دادا جان نا اور کہتے نے ابا جی کی گل ہے دادا کی گل کیوں بلا اکان چاسو نے رو رو کے کہہ رہے اے میری اولاد جس سوڑے تے پیارے نبی دی ازمرد کسی دے اپنے نبی دی زبانی سنے سر او سے پیارے نبی دا انتظار کردے کردے کر تے کر ہنتے آخیر ہو گئیے جان لبادی آئی ہوئیے او سونا نہیں آیا اے پتروں اگر تو آدھی زندگی وفا کرے اگر تواڈی آدھی زندگی لمبی ہو تے او سونا تے پیارا نبی والا،, چہرے والا،, یا یا والا پل پی پیاری پہچانی والا یا سی جبارک سونے دندا والا الم نشرہ دیارے سینے والا گا یعنی کو لہبادی پیاری دے سونی زبان والا بڑے اصل پیارے زبان والا لا امروسہ پیاری جان والا یاد اللہ د مبارک سونے دے پیارے ہاتھ والا بجہ اللہ دے چہرے والا رب دا پیارا حبیب زنده باد تیب پاکستان زنده باد اگر اور رب دا کملی والا آمار آمار اگر تو آدی زندگی وچیا جائے اے پتروں اساتیوں سے سونن اڈیگ دے اڈیگ دے زندگی آمار پوری کرس لیا چان ختم پہ ہوں دیئے موت تا عالمیں اور پتروں اگر تو آدی زندگی وفا کرے اگر او سونا رب دا حبیب نبی آخر زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تی زندگی بچ یاد ہے سر دو چادر جا ہو جانا تو آدروں کے عرض کرنا یا رسولہ یہ آخنا یا سارے بولو یا یا رسول اللہ کے گیت گاؤں والا بولو جنوار سن کے مرغی پی نہ بولے آخر کی آخر پترو حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو کے یا رسول اللہ شاہ صاحب فرمانے لکھتے نے فرمان نے او باپ دادا وسیعت کی دے پینے اے اولاد اگر تسمت یابری ہو سونے دی بارگاہ بھی حاضری نصیب ہوے ہو تے سونے کی پارگاہ چاضر ہو کے ارد کرنا یا رسول ماں در تار تو دے سردے ملو تین کی قدر آب کی کسمے پچھ پہ لے نبیاں امت جسے نبی دا امتی بن بننے رب کی کسمے رہنے تجار کر رہے یاد لبھی دیدار نالے او دا کلمہ پڑھ کے او دے غلام کلما پڑک گیے نقد کی کدر ہو ظالماں تر بیٹھے اس نبی کا گلام پڑی بیٹھا اللہ دی قسم پوچھ. پہلے پہ نبیاں امتانو سڈے نبی دی شان والا بیان اپنے نبیا سن کے دعوا پکڑے رو رو کے نظرے یادر نظر, رحمت, فرماؤ یا اللہ بھی نظر توجو توجو رحمت والی مولا جی تجکے سڈے نبی کرتے اور شان والا نبی سدے زندگی جہاں سہ اللہ آ جائے مولا پھی چڑھا گلام بنیتی بنی کلما پڑیے دیدار کریے سہک دیا سن بھی امتی قسم رب کی جدو بھی پیڑ پو مدینے وال منہ کر کے حضور نو یاد کریے سوڑا ادو ہی کروں کرواں اللہ کی کسمی سوڑا ادو ہی کروں کرواں حضرت علامہ مولانا قاری احمد حسن نوری رحمت اللہ علیہ بجراتی اہل سنت و جماعت اجماعت بہترین مبلک حدیم عالم دین اور حضوری والے سن رب دی قسمیں جدو نبی کریم دا ذکر کردے سن سن والے نو ای معلوم ہوں جی میں گنبد خزرا روزے کی جالیاں کول بیٹھے اللہ دی قسم حضوری والے اور جس رنگ چلا حضرت عظیم البرکت الرکت مامیا بریلی مولانا اشا احمد رزاخا فاض بریلی دا کلام پیش او قسم رب کر دسم ربدی کما آپ کا جدو آخری وقت قریب آیا سنو آخری وقت جدو آپ دا قریب آیا نا بستر تے لیٹے ہوئے نے جان ادھر نکل رہی ایک ہور بھی نے اے نا دی نکلے تے پاسے مارے ہوں دے. پیڈل مارتے مارتے بچارے مر جڑکا کڑکا مر جائ چول کوئی, کوئی دکھا تو بل کھول کوئی ٹنگا تو ہند چول بڑے بڑے عجیب قسم دے کدی دیکھو نہ ایمان نرم دادا جی میں جی چڑیا گھر کی ساری بڑی عجیب مخلوق میں کی کسم کلما بھی نسیب نہیں ہوئی چوڑیا کے ہتھوں پہ مرد کوئی غیرانے ہاتھوں پیا مرد پر صدقے جا مرنا جبان تبی کی نات او سارے والا مایا سنت کی کہڑی گل کرتے ہو کسم ربھی اچار پانچ دن ہوئے میری والدہ دا انتقال تے نبی والر کرتے آ چار نبی البت کی گال گویا اس ہفتے والے دن میری والدہ محترمہ دا انتقال ہوا کہ کئی لوکی جہے نا کم خوشی منا اور میں کیا پاگل دے پترو قسم رب کی سنی بریلوی تے مسلمان دے دین کہ نبی پاک مل جان رب کی قسم سب کچھ بھی انداز خوشی منا نے اپنی والدہ دوت تے اپنی ماں دا منہ بھی نہیں دیکھا یہ تو باہر دورہ پھرتا رہا اونے نو بڑی تکلیف ہوئے ربزی نو چونکہ میں کیا تے نبی پاگ دا ذکر کرنا پھر نال ذکر کر کے اپنی والے سواپ کر سکے تے بولیا تینو ہر ہی موج بہار تیرو تر پاس موج بہار او او تو میرے مرد ہے مرد نہ فاطیا نہ مردے بھی پی نے دنیا تو پردہ بھی پہ کرتے اور میری امی جان دنیا تو پردہ کر کردی ہاں اے وسیعت کریے پترو خبردار مطلب میرے مرن کے اتنے ہزور دے ملاپ کی خوشی ترک رکھو اے دنیا فانی ہے اے تو آن جان سلسلہ شہر جاری ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں یہ میری امی جان شیر پڑھنی سن کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے نا سے اب اے فرشتوں کیوں تو مر کے پہنچی ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مر کے باقی الحمد للہ پھر ساری ماں نے اس فکیل نقف کہ پترا نبی پال بھی عظمت دے ٹنکے وجا. بقف کی عظمت وجہ ماں ساڑی تے خوش ہوئی اللہ تعالی جی باہر بے دعا کرنا ذکر دا جگکا دی قبر نگیچہ بنایا اور جتنے بھی مسلمان اہل سنت و جماعت مرد و زن بچے بچے دنیا عالم تو رخصت ہوئے رب کریم سب دیا قبر نت کا باغ بنا کر جن مردیا کلمہ نصیب نہیں ہوتا سہ کے اڈیاں رگڑ رگڑ کے دنیا تو ٹوٹ جاندے نے. پر ایک سنی بریلوی نے قسم رب تیر دنیا کو جانتے ہی نہیں جنہ تے سونے دا کرم نہ ہو سونے دا کرم نہ ہو زبان تے کلما جاری کسے دی زبان ترو شریف جاری ہے اور پھر علماء اہل سنت دے تے کیا کہنے ساری زندگی ادور کا ذکر کرتے گزار چڑھیے جدو پھر آخری وقت آد ہے حضرت مناز ریاض مولانا محمد عمر صاحب شریف رحمت اللہ علیہ پرمانے سان اور نوٹ کر لو فقیر جدو و سال ہوئے گا فقیر فردہ کرے گا رب کی قسم فکیر تے درو جاری ہوئے گا جب آئے گی نہ کلما نہ درو ای بن جی جان گے ساری تے کدھر نبی پاگ کا کلما کدھر ہزور کا درود دروے پاگ حضرت شیخ ال مولانا علامہ محمد ابد الغور صاحب ہزاروی وزیر بازی رحمد اللہ آپ کا جدو جی وسال ہوا دنیا جان دی قسم رب دی کہہ رہا سن نبی پاک دا کلمہ پڑھو خود بھی پڑھ رہا سن پڑھا بھی رہ سن درو پڑھ رسن سن پڑھا بھی رہ سن اور کلمہ دروز پڑھدیوں جناب کی روح اکثر سریش کر رہا ہے وقت کے اندر فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال میں او ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خطر نہ ہو اور فرمایا اگے بڑی پیاری گل کی تو نام بلہ خدا دی کسمیں قسم چک کے گل کی بلہ خدا دی کسمیں بلہ وہ سن لیں گے تو فریاد کو پہنچیں گے پر اتنا بھی تو ہو تو شیر ہی پڑیا کوئی سبھی کا واقعہ سنایا تنو کسم رب جی میرے تے آکا دا پیارا غلام صحابی کون واہ اب آدمی گل نہیں پہ کرتا میں سیابی گل پہ کرنا اور بھی اور نہیں نبی دا صحابی حضرت راج رضی اللہ تعالی مکے کے کافرات تنگ آ کے اپنے آقا دی سنت عمل تمل کردہ نبی کریم اجرت فرما چکے سن مکے تو مدینے وال کہ حضور دا غلام حضور دا پیارا صحابی حضرت راجیس مکے دے کافرا تو تنگ آ کے جدو ہجرت کر کے مکے شہر مدینے وال جان لگے مکے شہر چ نکلے تے کافر گھیرا پا لیا کافر نے بولو کافر نے گھیرا پا بار لیا ادھر بھی کافر ادھر بھی کافر اگے بھی کافر پیچھے بھی کافر ہر پاسے کافر جدو کافران نے گھیرا پا لیا تو ہزور کا پیا سبی حضرت راجی دلوئے خیال فرماندے نے کہ ہوں ہر پاس کافر نے میں ہی کلہ وا ای کافر میرا بچ کے نکلنا بڑا مشکل لیکن کس نے اس کے ماریا نے جاش مارے اجیو کی کلا جی تلا بہتے نے کی گیا ہوایا جی سنی ہوا جی بہتے پتا کم دے اے؟ کا بھی رل دیا مار کا رل د پھر ایک جناب انہے تائے کا پتر مارکا پھر یہ ایک ہو جناب جی ماسی در جے نے کہڑے والا جنہوں نے موڈے پہ پنیا تو سلوار متے اتنے چھوٹے بال دے جی کا نشان اکھا ڈونگیاں ہڑباں بڑی ہوئی آ ماشاء اللہ اوور لوڈ ایک ہاتھ چینک ایک ہاتھ چوٹا موڈے دے, دے بسترا گردن موٹی مچھا طرح ویکھنا دورو ویکھ کے سمجھا جو میں اپنی بیوی لال اب ونڈ کے نکلے ہوئے ماسی دار لڑ جرلہ جنہ کے وڈے گرو گنطال نے جناب کی داڑی دے پوری رکھی باقی ہو دے جننے چیلے چانڈے نے سارے خیر ہوں سان پوری رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں سارے بے پیو نے جو رکھ لی تھی پچھلے دن نہیں سمجھ ایک ٹولا اس طرح ایک ہولا تاجو تخت ختم نبو جات میں ہوا بھائی عجیب بات تاجو تخت ختم جادی اے کسے کو جوان دے پترو حیرانگی آئی بات سنیو تر سوچا اور تنو بڑے فریب دیں جے بڑے جال بچھائے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد میں پڑو سوچو تو سی اور جس نبی دا تاج بھی زندہ جس نبی دا تاج بھی زندہ تے او اس تخت تاج کے مالک نو کیوں نہیں آدھے آن زندہ کیوں بھائی اور تاج بھی جخت بھی زندہ تے اے تاج تخت کا مالکار جڑا کمڑی والا یہ زندہ مان دے سارے چکرنے نے ایک ٹولا جنہاں کا اب ہی نوائب وقت بیان تھی کہ ہم ربوے میں عید الاد نبی کا جلوس نکالیں گے میں آخر پیلو اپنی ماسی کے پترا کلو چاچے دے پترا کلو تے مشورہ کر تے نے ارے کھائے تجھ کو تپے سکن تیرے دل میں کسے بخار <تصفح> اور میںا نے یہ ہندو پروگرام ہے کافل پروگرام ہے اور پھر نام فتوے کہ بہت ندائے رسول خدا میں شاغل ہے یہ مشرقوں کی علامت ہے محفل ملاپ اور میں کیا پہلے اپنے دا پیور دادے فتوے مشرقوں کی علامت ہے محفل ملاپ کرنا بیان کیا دینا ربوئے بھی کٹا گے معلوم ہوں مشرقی مشرق اللہ کی جی کسم مومن. مومن اے مومن جہمن بولو جہے نہیں مومن بولو مشرقی اص مومن اللہ کے فضلو کرم دینا. میں عرض کر رہا تھا اس سارے جدو چاچے بابے دے رل جانا تو پھر دی جی پھر سجے کھپے اگے پیچھے اصا فر کلے اساں پھر انہوں کے چوکھیا جاتے گیرے آنے کی کرنے جیڑا نبی سحافی کام پر کرتے آخو تو سی سبحان لا اس چوکھیا کے گھیرے ہزور کا سحافی کلا ہزار راجی اکلے جدو فس گیا نا بازار ان نے آخ معلوم ہوں یہ بہتوں بچ کے نکلنا بڑا مشکل پر عشق نے آخیا راجیز کبراہ نا اور راجیز فکر کیڑی کردہ کرنا کر لے مدینے والن دی مدینے والے آکا بل منہ کر کے ارد کی ال سرنی رسول اللہ. اللہ! اللہ! اللہ! دا صحابی کی کہہ رہے ال سرنی کون کیا, کیا بولو اچی آواز آ نبی دا صحابی کی کیا کہ ال سرنی جی قسمیں پوچھو نوری صاحب نو نوچو جن حج کی نو اور نبی کریم دا شہر مدینہ تے مکہ مکرمہ دا درمیانی پاس کا تقریباً تین سو میل تین سو میل مکے تو نبی کا مدینا ہے تے تین سو میل نبی دا غلام پزاہر نبی کولو دور پزاہر نبی کو دور, دور پر اللہ قسمیں نبی دے غلام دا یقیدہ نہیں سی کہ میرا نبی میرے کو تل سو میل دورے روز کی قسم میرے نبی کا یقید سی اور نبی بازار میرے کو تین سو میل دور اے تو میری جان تو بھی زیادہ قریب ہے میری جان تو بھی زیادہ بادر پار والے سہن صرف ایک آد پڑ کے سن دے نام نے نیا ٹھیکے دار پتا میں ٹوپی لا کے نہ میں جیسے کہانی مارن چلے مل جنو میں اللہ کا قرآن سننا رب تھی قسمیں اج بولتا جیسے کسی کوچوار نہ دہڑی لیا میںلہ کا قرآن سنا گو اللہ کریم بنوا پہ نو اک ربی ہے آپ کو اللہ کریم کا نو اقرب ربو مل اپل وری ملوانے دے گلے تکبیر یہ دستا فی دس د بولو تو سی لوگوں میں سنیا دیکھو جی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ یارو ہوں بنیے کنو تو کنو نہ منیے وہ بھی قرآن کا پڑھ پڑھ کے دستے سننی بھی قرآن پڑھو یار موجود نے ہر قرآن ہر قرآن پڑھنے والا صحیح ہو سکتا بار بار ابھی طرح بول چلو ہاں جہاں باریوں باہروں ہو پتہ تے لگے ہر قرآن پڑھنے والا صحیح ہو سکتا نہیں کئی تھوڑے ہونگ گے اے خیال کرتے ہوئے کوئی پیار ہدمکی کوئی گندا ناول پڑھے ہو تو چلو غلط ہو گلت کوئی گندا لٹریچر پڑھے چلو تے غلط بندہ تے قرآن پڑھنے والا بھی صحیح نہیں ہو ہوتا ہاں اللہ دی کسان ہر قرآن پڑھنے والا صحیح ہو سکتا میں اپنے کو گل نہیں کروں قرآن سنو خود قرآن کر میری بات ہوئے بے شک انکار بول دیکھو قرآن فرمایا جو دل لو بے و کثیر و یا کثیر اللہ قرآن پڑھ پڑھ کے بہتے گمراہ ہدایت قرآن خود کرنا اف خاص اللہ ہدایت نہیں داشاہ سنو ایسے قرآن پڑھ کے بہتے گمراہ دے دے دے. بہتے اسے قرآن پڑھ کے بہتے ہدایت پہ گمراہ ہون والے کیڑے نے اللہ تو علاوہ کسی کو جاؤ جی کسی کو نہ جائے اللہ ابھی کہنے اللہ اللہ دی رات لاؤ اپنے بڑے پیو بھی لو ربھی ساری زندگی سرو لا لا کر چک چوک رب نے ایک گل کی آخیا ترا کر ہاں نو سجدہ نہیں سمجھے وہ ساری زندگی کہہ دیا اللہ رچی بولو ساری زندگی اللہ رب کری پروگرام جب ویکنا پروگرام ہوا اللہ اللہ ٹکر مارتا رہا اللہ اللہ رے ربڑیا کیا یار یہ میرا پروگرام بڑا کرد ہر پھر دے بہت دے پھرڑ پٹھے سیدے ہوتے اللہ ہوں دیکھا تو صحیح یہ میرا یہ بڑا آشد بنیا پھر میرے پروگرام دے عمل بھی کرتا کوئی نہیں رب کی میں سارے کٹھا کیا آخر وہ سارے رب نے آخیا کرو اس میرے پیارے آدم سی دمبی چوکے نا اگوں رب دب پہ تو لاگ سالا پوتا نہیں می قرآن کپڑے ایک پنڈی چیل اے نا دے جو اے پترا چاہتے دے پترا پنڈی جو او چو نا جا دبئی مریا سی کتنے او جدو آئے نا تے او دے آن تو پہلا جناب اسٹیٹ سیکرٹری صاحب ایلان کر حضرات اب انتظار کی گھڑیے ختم ہو رہی ہیں اب وہ آ رہے ہیں جن کا برفوں سے انتظار تھا بس چندی لمحے باقی رہ گئے وہ آ رہے ہیں ان کی آمد سے پہلے ایک ان کی شان میں نظم پڑی جائے ان کی شان میں نظم جائے. اور جا تین کوڑیا کوڑ پوے اور تیری شان ملوانیا اگر نظم پڑی جائے تو خوش ہونا بار میں تو سنی بریر نبی کی نعت پوے پڑھے کیوں دورہ پے چاہوایا مبارک سام سنیا نبی نات پڑنی مبارک وقت جناب اب ان کی شان میں ایک نظم پڑھی جائے گی تو اب نظم پڑھنے کے لیے فلاں تھوک صاحب تشریف لاتے پھر آ جانا جناب جی دیکھو نا میرے والا ہاتھ تھے کتے دیکھو ہاتھ پیچھے اینجیے جو میں کوئی پرانا مجرم آگیا ہے سنی بریلیان دا اعلان ہوں نے حضرات ہون تو آردے سامنے ساڑھے پاکستان دے مشہور و معروف نہ تھا جناب صوفی علی محمد صاحب ظہوری کسوری محمد, محمد علی صاحب ظہوری کسوری اوہ نا تے رسول مقبول پڑھن گے اوہ جنہوں نے پھر عدف دے نال حد بن گے محمد علی محمد معلوم ہوں واقعی کوئی نبی داپ تھان آ گیا واقعی کوئی حضور دلام آ گیا حضرات حضرت کی شان میں نظم پڑھیں گے وہ آدھار تھلے ٹنگا چوڑیاں پتا نہ کوئی درو شریف نہ کو اردو میلہ نہ کوئی بس ملا نہ کوئی انہیں لا فو پکا درگاہ آدھے سر وقوہ میرے ٹنگا چوڑیاں کا ہاتھ پیچھے بن کے ہوں نظم پڑی جہی حضرت کی شان پنڈی بول کو گیا ہو یارو پنڈی کو آنے آ گیا ہو یارو پنڈی شہ اور نبی کریم دا دا القرآن ہو اور نبی دا غستاخ الحدیث ہو گستاخی شہخ ال ہویس ویکنا چاہنا حضرت علامہ مولانا محمد ابد اللہ صاحب قسم رب جی جنہ کے چہرے نو ویکھیے پتا لگتا واقعی کوئی نبی کا ہاں پڑھیا کر پڑھے چی پڑھا کر پنڈی شہ خوش شیتا گیا ہو یارو پنڈی شہ خوش شا بڑا وڈا یارو بئی ماریا گیا پڑا کر اور جہاں نبی کریم جی ادبی گستافی کرے شاہ قرآن تو بہمان جا رات بھی پھر اپنی شانہ بیان ہو جناج کچری دن بڑا ارے ہو تجھے اپنی شان میں نظر سن کر خوش ہونا موبا ہمیں سنیوں بریلیوں کو رسولے پاپی ناک پڑھ کے خوش ہونا اے, اے پاکستان سماعتی بولے سننا سماطی علماء غلام سننا پاکستان جڑا اپنے اندر جذبہ پیدا کر نبی کا جنڈا میلاد کا ملک روتا رہے گا نبی کا میلاد نہ ہوئے اس پاس باقی پرستریز ٹکڑے پنڈ والے کاگری ملوا رہے اور ایک پاس ہندو چرنا میں بہن والے اور نہ ملوا اے نعرہ بلند کیتا کہ آپ کا ملاد منانا بھی گناہ جی رو اونا بئی مانا نے نارا بلند کیتا خبیص نعرہ اللہ کریم نے ساڑھے سنیا تے قرم فرمایا تاہی دارے بریلینوں پہ لیتا آہ آپ کیا فکر نہ کرو اب انشاءاللہ میرے محبوب دائے غلام آئے گا پہ توانو یہ ہو جا بند کرے گا بلکہ تسیوں جی بند ہو اللہ جی قسم کے پروگرام ہی نہیں بند ہوئے بلکہ اس کا دارو لند ہوا بند ہوا کہ آئندہ ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں جب پروگرام آیا دا پیار کا میزاد منانا بھی اللہ جی تسا کی قسمیں سننی آنے اللہ کی جی قسمیں اولا ماںڑے سیدے کرنے والا ردوی انتی سال سال سی قسمیں یہ ٹھکائی کرنا انسل بھی یاد کرنی آه. کہ واقعی کوئی سام ٹکرے ان سارا بولیاں نہیں میں جاننا جب میں بولیاں بولنا پھر یہ ہونے ہاں ہاں نہیں لابی بی کو سا ہی بولتے پر جناب پڑھ کے آدمی نے چوری چوری پھر جب آ کے چوری چوی گیا نہ تو دیاں نے نا نے ہاں آئیے یہ وہ نہیں پر ملو ہوا ہی واقعی نبی کا کوئی ادا رب دی ایک نہیں. خدا کی کسمیں کاموں کی لوگ عوام گواہ نے ایک نہیں درجنا اس فقیر کی تقریر سن کے خدا کی قسمیں سنی بریوی پکے مسلمان بن چکے آه. اور پھر وہ او نہیں بلکہ انہوں نہیں خوا کی قسمیں آنے آ کے جمعہ پڑ کے سارے گھر میں گوپت گو لے جاتی ایمان اور حضرت جی دی تکڑی سن کے ایمان ہی تازہ ہو گیا ہوگئے کہ ادمت ڈنکے نہیں بجے یہ سا اپنا ذاتی پروگرام ہوں اصا تے عزمت مستفا تدکرے تچم لہرانے میں پروگرام حضور کا میزاد منانا بھی گنا ہے تاجدارے بریلی نے فرمایا خبردار اپنی زبانوں نو ذرا روکو اُن زبان منہ چ لگا پاؤ نہیں فرمایا کی سمجھ دیو کہ حضور کا میلاد منانا گناہ ہے انہوں نے کہا حضور کا میلاد منانا گناہ ہے تاجدار بریلی نے جناب عزم مستفا کا جنڈا لہرا نارا کیتا امی شورت حاصل ہوئی اس نعرے دی گونج نبی گلاما دے دے نے نبی میلاد کے ڈنکے بچائے کاجداری بریلی نے کی فرمایا, فرمایا, فرمایا خبر خرو روی کا میلال منانا بھی گنا ہے رک کے حشر تک اور صرف اس جہان اپنے ہندوستان چ نہیں پروگرام ہوں رہنا بلکہ جناب یہ پروگرام صرف پورے ملک گا پوری دنیا ہوے گا انشاءاللہ شاء پوری دنیا سے ہو جا گا قیامت تک ہوں بھائی گا فرمایا کے حشر تک ڈالے ہمیں تائی سے مولا کی دوں لے فارس ملحدوں کے قلعے گراتے جاگ گے اور خاص ہو جائے یا تل کر مردل ہم تو لوگ اے دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جاگ گے حق فتو. اور رب دا قرآن پرانگا پر قرآن رب نے کملی والے ناول کیسا کی تو رب کی کسمیا گل گل نبی کا ذکر کریں ای دے آیا وہ تمام میں اللہ کا قرآن سنیا گو پر میں کہنا کسور عوام کسور سنی بےلی گزور عوام آؤ میں رب کا قرآن سناوا قرآن سناوا جڑا قرآن کملی والے اللہ نے نادا قرآن رب نے کملی والے تنا کرو لیکن قرآن پڑھ کے دیکھو میری بات نہیں رب ذل جلاله اعلان فرمایا قل بتبدل الله سبحان قل بتبدل الله واه واه تو پڑھ لبھی ایک گران دی ہے تبھی تک کرا کر تین پتا کلے نمی کا ملاز منانا چاہیے کہ نہیں اللہ پرماتا پہنے رب دل چلار پر مایا کل سد نی سد رحمتی <سؤال> حضرت منا محمد عمر صاحب شریل احمد اللہ راجی رو بھی راضی ہو جائے <سؤال> کہ میں دنیا تو میں تر بھی گیا وا پر میں اج بھی زندہ اور کیوں دنیا دے حضرت علامہ مولانا محمد عمر اشری رحمت اللہ لو نہ ہوں اور زندہ, اس دے زندہ نے ساری زندگی نبی دے زندہ ہونے مناظرے اور جنہیں پوری زندگی نبی کریم دے زندہ ہوں تے دلال دیتے نے ساری زندگی نبی دے زندہ ہوں تے تذکرے کردہ مناظرے کردہ دنیا تو, تو ہو مرے گا وہ بھی نہیں مر سکتا مر تا نبی مر گیا. جا نبی ساڈا نبی زندہ ساڈا نبی ہاتھ کھڑے کر کے آکھو ساڈا نبی پار والوں نے ہاتھ چلے معلوم ہوتا یہاں دا نبی ہونے مر گیا ہے کہوں بھائی جنہوں نبی دنیا او ہاتھ کھڑے کر کے ساڈا نبی دیکھو کوئی ہاتھ نہیں ہاتھ واہ واہ نوری صاحب ہی سننے ہو سکتا کوئی چان کوئی گل نہیں کوئی بہت بیوی تیوہار چاہیے کیا کہ جلدی پہچان تے ہو جانا کہ وہ <ملا> سب <ساعدہ> نبی الحمدللہ زندہ اور ساری زندگی اس نبی زندہ ہونے مناظرے کیتے ہیں کہ وہ بھی زندہ ہو. اور سارے بزرگوں نے تو اللہ جی قسمے فرمایا قرآن دی مار مارو قرآن پڑھ پڑھ کے انہوں مار مارو حدیث پڑیے نا کہ پتا کہ جی یہ دارا بھی کمزور ہو رہے ہیں ہلیا اسدیس کا گٹ لکھا اس دا کا چوکنا دا میں کہنا ہوئے ادیس دا چوکنا تے نہیں ہلیا پر اپنے شےو پورے والی نظر تے کے دونوں ہلے اللہ دی اپنے ہی نجر کو نظر پچھلے سال جگہ محنت ہوئی پہلے حاضر ہوا نا کیا جناب جی فضیل تیسی بیٹھا جناب ماشاء اللہ کہ جیوں لگا جناب لوکی سائیکل حاجی سائیکل کہ ہو جا موقع کوئی جناب جی کوئی مقرر کوئی خطیب کوئی جناب جی رہ ہو جا موقع دسے لو جی اتو ارفات نئی ایڈنٹ کی کرنا ہے منال منانو پھر ارفاظ ارفاظ تو پھر مدرسہ مدرسہ کرنا چکنیاں نے کام کی کرنا سردار نو کنکری پہلے دن تیجے دن کنیاں ماریاں پھر جناب قربانی کم کرنی ہے جناب تھی ٹھنڈ کانے جمک کی, کی ہونا پھر جناب تھی جناب اپنا کی کمر کھلوا تو آخر جاب کر سان گل سنا اوتے جناب آپ بیٹھے جناب جی لال رومال سر ولکے خطرے دا نشان ایک گل ہے میں خیال آئی یہ بولی سڈے ملتی اے بولی کوئی کسے باہر جانور کی اے بولی جہی سال نہیں ملتی ہوری جانور کی بولی ہے اے انسان والی بولی تو نہیں پیا بولتا لوکی اللہ دی قسم کو سے کی قسمت سہ کن کوئی سانوں دسے منا کھے جانا ہے، کس ٹائم جانا کس دن جانا ہے، پھر ہر پات کی جانا ہے کو مسل پر روپیہ پہ برباد کر دیا ارے تجکو تپے سکن تیرے دل میں کس سے بخار ہے اور میں کہنا غالی تو کہنا اپنا روپیہ برباد کر دے رہے ایک پاس تم منہوس لو والا کام ہے اور یہ روپیہ برباد کر دینے جو محدود کرو گے تو جانے لیکن دوسرے پاس مدینے والا کام وہ مانو ہر چل ایک پاسے مرواڑا گاڈا ندی کو جا تو دجے پاسے مدینہ تاجدار تقد تا جاپانی اور, تا اور میری بارگاہ نہ حاضری نہیں دتی نے میرے نل زم کیا پر کمینے سینے والا جائے تاڈر بارڈر دراص کر کےگڑا پا کے آئی تعلق وہاں مبارک ہوئے سانو سنیا نو مدینے والے کو مبارک ابھی پوچھنے لا کے سفر دیا مصیبت برداشت کر کے بارڈر کراس کر کے اس قراری کو مدینے والے کوئی جبکہ نعمت ملیں شرک اعلی حضرت عدیم البط فرمان ہے بحبیب پیارا تو آو. آو. آو. آو. حبیب پیار بڑی اور, اور ارے کھائے تجھ کو پیس کری اور تیرے دل میں کس سے بخار ہے ارے کھائے تجھ کو پیسہ تیرو چ ندا تاپ چڑھے ہوئے ادھر جانے نوی پھر کیوں پیڑ کی سنو خدا جی کسم مدینے داجدار کی عزم ڈنکے اگر بجائے تو سنیا بریڑیاں بجائے اے تو بچارے ہر لئی پھر پتہ کی کرو قرآن سنو بھائی قرآن اللہ دی قسم میں کہنا قرآن وہ نہیں پڑھ سکتا جیسے سینے قرآن والے کی محبت نہیں قرآن ہی پڑھے گا جیسے سینے قرآن والے باز تاج بازاد دار بریلی نے فرمایا رب کری وہ کمی ہوئے فرما باز حضرت مناز آدم دلجے جی نہ قرآن سناوا کہ آج رو بھی دعا دے خوش ہو جائے او کرو تو اور نبی کا ذکر نہ کرو تہنا نبی کا ذکر نہ کرو سوچ دو تل جات بیٹا نے کل لاری رحمتی لگے ذکر نہ کریے جس سارے چکار لگے دقل گائیے اور جس نبی کریم دادی کر خود روزرار کے حما سوڑے پیارے بابو اگر ہم کر نہیں منتے تو نہ منل میں مننا مگر نہیں منتے انکار کرن میرے تیری شار ایک برابر پر کمی آ سکتی کرنے والے بے کرنا اور شان میں پیتا اے لیم بے چڑ دے, دے, دے من کی سلکت سی ہے سال نئے اس پلی انکار جانی ہے نہیں کربی انکار انکار انکار ہٹکیا بھی انکار کیا کہہ لگے لستا مرسالا قسمے گل کر لوکی لکی خدا دی قسمے روپیے مانگ منگ کے آئی ایسا کرایا دے گا آئیے خدا دی قسمے کے فکیر گناگار نا چیز نبی ادنا جا سنا رو شریف دیا جاریاں اج پھڑ کے خانہ کابیا دے گلاف نو فر کے اللہ سر واپس یا اللہ اور پیارے حبیب جنا چم چ دم کرایا بھی نہیں منگا کسی کو لیاؤ بھائی نظر لیا اور منگل والے گرے بنا دی ہزار روپیہ کوئی دو ہزار پانچ ہزار گی جی بھائی میں آ جاؤں گا بھائی پھر آ کے کر دے کی نے سنو آ کے کرتے کہے والا اور میرے دیکھو نہیں تو پتا لگا لگ گیا لم شریف والی سرکار جنہ کی بانگ بھی نوگوئی لمیں گی جب بان در خاص کر کے جدو اس کلمے سے آن نہ تو پھر تو سوال لایا جی جنا جی سپر ستا سپر ایسے ایسے ہے سپر ایس دیکھے پیسہ گئے یہاں اور میں کہ ہم میں کہ توں آپ میں خود بدلتا نہیں الفاظ بدل دیتا کہتے طرز نہ بگڑے نفل بگڑ دیں تو پیر بگڑے نہیں امیر المؤمنین و امام المتقین علی علی وسی رسول علی بانگ لم باگ کنے گئے دی نو منٹی بانگ جی سنائیے کنے منٹی ایک نے دو منٹی والے بٹن دبا کے درگاہ دبا کے بڑے ٹائٹ ہوں جیسے کھلوندے سارے مرو مجھے فکا ہوئے گروک اصلی پھر آپ اصا سنیولی اصل سنی بروٹری کلوئیے نہ بانگ دیا بوجو کر کے بڑے ادبو ترانا سر کپڑا بن کے نہمال سمال سبٹ کے کلونے نہ ہاتھ بن کے اے اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پڑھ کے پھر اسی بانگ دن اے اے دورہ پہ اس پڑھ رہے ہو میں کہنا بائی حدیث کسی تینوں نظر نہیں پیا نہ پڑی کہ نہ ملا نہنگرا مارنا کہڑے سیابی کیوں نہیں وہ سا درو پڑنا تیرے آ جڑا جناب کسولی آواز ہوا دیر کنگورا نہیں ہم گرو تو سلام پر تو ہو جاتے ہیں بدن جی کھنگورے بھی لیتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا بانگ سنو بانگ آر اپنی بھی سنانی فیصلہ تے کوانا کہڑی بانگ ہے جیسے سننا نبی کا مدینہ یاد آ فیصلہ تلو کرا کیونکہ آزاد ہے جیڑے سننے صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینا یاد ہوگا نو منٹی والی بھی سن لیجیے دو منٹی والی بھی سنو وے ہونا میرے حالت اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جی جی میں بےبے مر پاندے نے اے دو منٹی والے کی بانگے نو منٹی والے پنجی منٹی والے کہ بانگ سن کے مدینے والا یاد آدھا مدینہ یاد آ نو منٹی دو منٹی ہن پنجی منٹی بھی سنو نبی غلام گلام و احترام ہتھ بن کے قبلے وال منہ کر کے تے مدینے والے کی محبت سینے میں رکھ کے پھر ادان پر دا قسم رب آ دعوا دے اڈی سونی آباد والیا سالا دعوا دنا چاہ نو منٹی بھی سنی تو دو منٹی ہوں پی منٹی سنو ادان ہو رہی ہے سنی دے ہدور د گلام آشف کی اللہ اکبر, اللہ اکبر باں کشمیر اپنی ان معلوم ہو ادھر آشق ادان کردہ ہے ان معلوم ہوں جی زمین کے آسمان چواز آ رہی ہے ذرا ٹھہر جا مزم سر ٹھہر جا مزم میرا دل لرز رہا ٹھہر جا موز Surah <speaking in foreign language> al نبی کریم کا ملاز منانے ازان ہوبی کے میلاد کا موقع دے کے کرنا صرف نبی کا میلاد مناسی اگر وقت اتنے ادان اگر لبے کھل <سؤال> چاہت پڑا تو اجازت فرار کا بلاو ہو چب جہار ہو کے بچا جس نماز پڑھ کے رب کا سجود ضرور ہو جائے مزاج منانے کا نمازی بھی بن جاؤ جس پیاری آزاد سن کے جناب ایمان تعداد رب کی بار کا جہار کے دا سر چکا کے رب کریم دی سامنے چک جاؤ رب بھی ہو جائے میں سنو کہ یار گیری بچے بڑا رب رب رب رب رب رب کردے پھر اللہ کی کسم رب کریم بھی پتہ کی کہہ رہا بھی اللہ سونے تان کر دیر بند ہو میرے بند ہو سو روپیہ کھانا اللہ کے میرے بند اللہ جی کسمی سان رب کریم دارے محبوب دے بندے <سلام> <سلام> رب دے حبیب دے <سلام> اور جی کملی والے بندہ بن جائے گا تو رب بھی تین اپنا بندہ بنا لے گا حالات <سلام> دینا کہ یاری باد بندہ کر لیا کیا مرخ حضرت منادر ریاض مولا محمد عمر صاحب شری رحمت اللہ وی سن اور تیرے منکرہ انکار کربی جرضی انکار کرن پر میرے نبی کریم دی شان جو دے بھی وٹکے بھی نے. نے بڑے انکار کرتے رہنے وٹکے بڑے جب جی اپنی پارٹیاں لاتا مسا نہیں منگا تین محبوب رب کریم نے کہ سویا انہ کی گل بات وجہ نہ دل سے لاؤن کی ضرورت ہے نہ کوئی ملار کرنے کی ضرورت ہے رب تو ياسين الله وكما خوش رہو مت کی بارش ہو رہی ہے اور میری بات جو کو ہما پرمایا جتنے اور جی بلیا کبدانہ کا ذکر ہوگی پرما روزی بحمتی بارش ہوتی ہے جی بہمتی بارش ہو جیسے کاکر کا ذکر ہوحمتی بارش ہوگی جتنے ہوتے ذکر ہوگی جا ذکر بھی سانا کام چارے ابراہیم کر جدا دیکھا ہوتے اور اللہ نبی کری مان والے جوتے نہیں نہ کرے تیرے انکار کرن کو میرے نبی کا ذکر کٹ سکتا ہی میرے نبی کا ذکر کتنے کٹنا اسے دا ذکر کیا کرنا جی کا ذکر کیا کرتے خانہ کارو کھڑے ہو کے حضر پیارے حضرت پیارے اسمایل زبی حل کرتے ہاتھ اٹھا اٹھا کے نبوت گورے بورے سونے سونے پیارے ہاتھ اٹھا کے قرآن والے کی محبت تینو قرآن آگے چلے صرف گنگولی کر قرآن وہ پڑے بدلوسی قرآن والے قرآن والے ایمان لال قرآن پڑیے بجٹ آران پڑھیے ایمان تازہ آر ایک قرآن پڑھنے دہمدیاں پاشا وہ بھی قرآن بھی ہیں پاشا آدمی ہو گئے مدر بھی ہوا بھی مال کی بہاندی اور جس پاسے جناب زمین سونی ہوش ایک جس پاس زمین سونی ہوتے تو جناب پھول بوٹے پھرتے ہیں جدھر زمین پہ ہوش ادھر بھی ہونے پر بارش کا نہیں ڈیے وہ تو اروڑی نہیں لگی اروڑی حساب سے اروڑی نبی کریم کی اروڑی اور نبی کریم کی تشمیریا ضروری لگی ہے بارش سے ہو رہی ہے وہ اروڑی تو آپ جو نکل ہے بارش کو کر ایک پاس ہو کر دے زمین اللہ کرے بھی چنگ ہو کا روڑی تبھی عشق مستفا کا حل چلے آ کے بھی زمین سونی ہو جائے اب کر سونا تو پیارا نبی اور عزمت چرچے امت نہیں پہ کرتے الا خود کہہ الله, الله, الله كريم خود کا ہے اے پرماںدہ کل سب ذات کا پر رحمت مل جاؤ کی منا بولو آواز آئے میری بات ہوئے بے شک راہوی قسمے کسور دے کے کھڑا کر کے ٹوکے لاؤں گا چ خون تو جا کے پل یا فراہ خوشیاں منو کی مناؤ جنو اللہ دا فضل تے ہمت ملے میں تہن خدا تے خدا دے رسول دا واسطہ دے کے پوچھنا قصور غیور سنی بریلوی مسلمان اپنا دوستو اے دسو نبی پاک دا مل جانا سڈے تب کا فضل نہیں چلدار بارے دسو رب دا فضل نہیں اور نبی پاک دا مل جانا سڈے تب کا فضل ہے کہ پھر وہی مل گیا جا سراپا رحمت ہے جس طرح پہلا خوش مندر مولا سانپے حبیب کی شاندار جب اپنی واری آئی راب نے اپنا سکھا ڈیری نیم دابا یار میں حبیب دور دس میں آئندہ کہ میرا پیارا محبوب کملی والا بہت چہرے والا بلہ دیا پیاجا دلسا والا بل پیاری والا یا مبارک تے سونے بنڈا والا اگن نشرہ پیارے سینے والا و ناجن کی کوئی لہدا کی تے تونی زبان والا حضر کے پیارے زمانے والا لا ہدروں کا پیاری چھ والا یا دلہ تے مبارک سونے تے پیارے ہاتھوں والا بد اللہ دے چہرے والا ربا پیارا حویق مایا میری تارہ رمیدہ ربدہ تو ہر میرے ماں بوب کی سانپ پر مایا مولا لکی تو بڑی جناب کہ تیری تو دس دے لوگ کی نہ نکر بوئی ہے نہنوں اکربوئی ہے میر بڑی مولا تیرا پیار دفا کرو بولی بھی نہیں بول اللہ بھی کہیں وہاں بولی بولنے ساری میں بڑی بڑی ملا دسو پورا سم کا ہے تو نہیں چار دور کرمائی مطلب جادو چاہیے جی لب کی قسم سا اس ایت بھی مہان ہے اس ایت اتنے بھی سا آمد. رب کری شانے اللہ دان پروانو ہک رگوئی ہے رب اپنی پرم ہر ایک سردی با پاوے مسلمان نے, پاوے چوڑے نے پام پاوے یہودی پاوے نے پاوے غیر مسلم نے ہندو سے پرما می ہر ایک سہارت دے کر مانا یہ ساری منڈی پہنے یاد لگ رہا اپنے حدیق کا بھی پتا دس میاں سرو ریا نہیں اور اللہ کریم نے اپنی باری آئی کا سرمانہ حارت کی شہرت دے با یاد آپ کے حبیب تو ہی بتا دمان کی طرف تیرو درا اور فرمایا میرے حبیب نوبت سمجھیے میرا حبیب کتے فرمایا اللہ چوڑیاں دی شاہ رکھ دیں میں ہندو سکھا عیسائی ترہم دی شاہ رنگوی میں مسلمانوں دی شاہ رنگوں اپنی واری آئی میں سارے کی شاہ رنگوی کریب آ حبیب دی واری وار آئی تو فرمایا اور چارا حدیب او کھیب ہے کن کریب ہے فرمایا ادر میرا ندی تانا تو بھی زیادہ کری دے اپنی واری آئی محبوب واری آئی میرا محبوب مومنو تو بھی زیادہ قریبے. ایک بڑا نوجوان خوب کھڑیا میاں چلو میں تقریب کیا کرا یہ میاں چلو کی بھی گل ہے فیصلہ باد پور تو جناب ایک تقریباً چوبی پی کلومیٹر میٹر فاصلے سے ایک پنڈ ہے انجا چار کروڑ منڈا پنڈ ہاں بالکل اس پنڈ بارڈر پار والیا کا بڑا شور ہے بڑا زور ہے وہ کوئی مینو روکا ہوا کہ میاں تینوں کی مرکی جانا مسجد مولا محمد منظور شاہ صاحب کی جانا مسجد چھے جناب جی جلسے تو بعد ایک نوجوان کوئی دوڑ دو سو بندیاں موجودگی چوک جناب سلام کر کے توڑ گئے باقی ڈیڑھ دو سو بندہ باقی لگا مولی صاحب میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں کہ پوچھو جناب آخر نبی پاک بہادر ناظر نے میں کہا کیوں تینوں کوئی کہکے کہ گار مسئلہ دسو میںحمد اللہ سنت اجماعت کا عقیدہ ہے کہ سڈا نبی حاضر ہو نہ میرا عقیدہ تی نہیں کشمیر میرا کیڈا یہ نہیں میںرا کیدا کی جہاں پھر کسی نے مننا نہیں کہ منہ والی گل ہوئی گا میں آیا قسم رکھ دی حضرت لاما محمد منظور شاہ صاحب برتاٹ لالاری میاں چنو کی جامع مسجد خطیب اس چیز گواہ اور تقریباً ڈیڑھ سو کی تعداد گواہ اور مڈ جناب انجا چک و پوری اس پہ بھی گواہ اب یہی گل ہوئی میں انہیں گل کی وہ کہہ رہا تھا میرا کیا کی دیا بھائی پھر تیرا کی دے کسی دی۔ دی بات ہوئے کیوں نہ منہ گا کیا آسن نہ لبیاں بھی چڑ دے مولی نہ من نہ سنی ماڑی نہ وہ موڑی جا نہیں لینا میں کسی بھی نہ من پر لب دے قرآن دیتے من میں بھائی میں حست بوگل دیا ایٹ اپنا سینا درا حسط بوگل تو پاک بالکل تین میں جناب تیرے سامنے پروگرام رکھنا اگر تیری قسمت چنگی ہوئی تے من جائیں گا نہ تے نہ زور تو کوئی نہیں لگا جی میں لبا ملوانے گوڑی نہ ہے لے لوا جی اللہ ہر دشانگ دے بھا دروادہ چڑ کے کی ضرورت करीब रात का दरवाजा चढ़ के की जरूरत है की जरूरत शरीर जाता करके लगातार बना सकते हैं कोई जनाब जी गोले प्यादा है कोई तो कोई सेजाद शरीर जाता है कोई भले नहीं जाता है کوئی ہے، کوئی ہے، اور ضرورت دروازے ہے، اور اللہ دے دی دروازے نہ جا لوکو دی دروازے تجاؤ اور کتابیں پر مرا نہ میرے اگ لے لوا تنگا بھی نے جی ترونی پڑے دروازے چلیا تاکہ گیر ریری رب یہ منی کے رب دی نہ واقعی جے جانے رب دی منی ہاتھ کھڑا کرو میں زیادہ تک کرا سوال سوال آپ جنا مرضی چیز کا مرضی کگ گوا گو گا تیرا چلا تو جنا مرضی گا تگو جا د غیر غیر اللہ ندیوں بھی غیر اللہ تلیا اللہ دی دی اللہ ہی ایمانجے <سلام> پسند پروان کرو یارواں ستارا سارا یاروا لے مارا نکل کے باہر بھی کوئی یاد آپ کو بھی یاد آتے جل ساری لیکن ویرا کیونکہ کھین منی حل کسی روز ہوا پاؤں ہل میرے دوست نے پر منتھن ویر اللہ ارے کھائے تجھ کو کپے سکر تیرے دل میں کیا اے نہ ہم تیرے کرے ہیں جب آنا سلوار کی چل آئے تالت پتا ہوتی کی ہے جا پانچ ہزار دو دو ہزار اینا کرایا دے گا گاڑی آئے گی تو پھر آؤں گا ایسی بڑی ہوئی لفظ ہو تو لفظوں کی سیٹنگ بھی بڑی ہوئی این جناب پرو پرو کے لفظ میں کروں گا آؤں گا گاڑی دے دے گا اتنا نوزانہ بھی لوں گا انہوں نے آرک دس دن تو سی جناب سارے کوج ہوگو بھی دھیان میں نہیں سمجھے پروگرام نہ کچھ ہوتے رات اتنا لگتا میں تیوں گا انہیں آسان دس دن تو سارے آتے نے جناب منگو دے بالکل پروگرام لے کے یہ کچھ ہوگو یہ دنوں آپ دیکھنا جب میں اسٹیج سے چڑھنا ہونا جناب جی چیتی کے جت ہوں سن تو نام سجاؤں کبھی جناب جناب چنگی کوچی کوچی پھر سابن جی لایا مان والے کوئی ویکن والا ویکے ایسے باہر پیلا ہوں یہ ادی تلانگے نا یہ باہر سنانی ہے نا ادی دشاوا کو جناب جی لا لو کے نا جا سابن کچی پھیر کے مگر باہر جائے جماج خوب جناج سٹ سو کے کریم سرکیم پوڈر لال لو کے میک اپ کر کے پھر آ کے جناج نا آر نے ابھی جو ملنگ کرسی دبنا تے ٹانگ چار کے سر تو کپڑا شپڑا کوئی نہیں سر پودے شودے سے واہ کے دے ہوئے نا ہلی فر... <laughs> پا من مالو میںلی پار شان دساں ملان الی دلانگ کے پیندے پگو پنگی چڑی دسو آساں سا اور سو لا دیتا سلوار کی چل آ پندرہ منٹ اتنے پورے رکھتے ہیں ایک گھنٹہ بچے گھنٹے شاہنا ہوں سارا ایک گھنٹے کا دو ہزار پانچ ہزار روپیہ لان آ چار ایک گھنٹہ بٹتے جنہیں رب کی قسم لے کرسی بہ کے کرو تھک نہ جاؤ جذبہ شوق ویگ کے دل کے بیان کرب کی قسم اگر فجر دیا بانگا تک بھی آخو تو ہے ہی کوئی نہیں. اور لوکی پیار کر دو بیان کردار کی قسمیں سدار کرتے رب کی قسمیں ادور درم جقیر بیان کرتا گلا جن مرضی بیٹھا ہوئے پندرہ منٹ سارے لگتے ہیں گلا رزوی دنکر گلا خڑک منکر کھڑک جان رب کی قسم پھر کوئی پرواہ گل جبانی جبانی قسم خدا کی فکیر نے فضر دیا بانگا خود پڑی اور اذان پڑھ کے جماعت بھی خود کرائی جما میں خود کرا ہونے نے جہے جناب کی تکلیف کی مگرو سونگ ہے نماز پڑھنے ساری تفریح ہوئی پار ہر پڑھ گیا تھا کہ ایمان نہ بس جی نماز پڑھنے تو بغیر گزارا ہو کر ہو تو گڑبڑا ہوشہ گڑبڑ کہ اوکے بغیر نماز پڑھتا بولا تو سی آ پتا چلتا نماز کس حالت ہو پیر ہوناب ملنگ جس ایک باری زندگی اثر دی نماز دی خدمت کردیا سوت ہوئی تکھا چاسو جاری تیری اے حالت نہ نیتی نہ تداب کی آنا میں الی کا ملنگ ہاں سنو ہزور دن آئے کر کرا تھا اس نوجوان میں گل کی می گلے کہ کسی کی بھی نہ من پر مننی آب دے قرآن کی من کی مان رب دے میں کیا نوجوان قسم رب دی تو اپنی قبرے پہنا میں اپنی قبرے پہنا نہ میں تیری قبرے پہنا نہ تیرے مولویت تیری قبرے پینا اپنی, اپنی ہے اللہ رسو کے سامنے کر قیامت والے دن حاضر ہونا کی کہ مینو کسی نے دسی ہی کوئی نہیں بارے دس دے پی نہیں مان جائے گا تیرا پلا نہ منے گا سا کوئی نقصان نہیں اج چوکی تاری لا تحبوب بنا لے گا دیکھو میں اس دوران آخیا میں اپنی اپنی کبر پہنا موریاں نہ سامنے جواب دے رہی اور موریاں تیرو ایک دس کہ اللہ کریم ہر ایک شارت دے قریب میں کیا اپنے آپ نے آرانی کرا سور گا نہیں سر ل ندی تان تو زیادہ تری میں پچھیا گور کرنا اسے نوجوانوں پچھیا میں کیا نوجوان دس تم میں شک پیاری بڑی میں آن کر کے ویک لاپا شک پیا ہوتا جی میںحمد الحمدللہ میں جان پھر سوچی گل میں آخر میں کیا یاراں کے جان ہے نا جی جان نہ ہوٹر تا تبوسر دس کی ساسن چابی چاوی لا کے چلتی کیری پا کے گرم کر کے جان تیرے جی جی جان میرے جان میرے سمجھاوا سارے شکل نہ رج کیوں بھائی جڑے موم جمن ہاتھ کڑا کر سجے کبھی دیکھو کوئی آئے نہیں سبح اللہ جزا کرنا اچھا ہے مومنو مزاق میں مومنو تھی جان کتنے کھے تھوڑے بندے بولے نے ساقی چپ کی تو وہ ساری ہے ہی کوئی نہیں چپ تو نتیجہ کیوں بھائی جان نہیں جو جانتے آواز مڑتے بیٹھے وہ تیز دن بیٹھے بار میری گلتا گسا کوئی تقریر نکل جائے تو میں ہاتھ جوڑ کے ماہیں کر لو بعد گلا نہ کری انسان غلطی دا پتلا کوئی لفظ اگر نکل بھی جائے کوئی یہ ہو شکیل ہو چاہنا تاکہ ان محسوس نہ کرے اللہ کرنا معافی دے, دے. میں کچھ نہ کہ تو تھی سارے مومن آخیا مومن میں کچھ نہ موم لو تی جان کتنے جانے ویسو میرے ایس میٹ میں چوتا میرے کولوں تقریباً دس پندرہ بھی گز دور باہر مسجد تو باہر کچھ باڑیاں کول کچھ سڑکوں پار سڑکوں پار جی بندے کھڑوتے ہیں وہ ایک آدمی دہری منہ سر چیٹی ٹوپی ہے ہستا گیا مزاق نہیں کر لگا میں ہو اپنے ٹوپی والے نے سراج دبی ٹوپی کو ہو ہوئے دیکھنا ایک آدمی جناب جوتیں سرو نگا کہ اے ای کر میرے ملک یہاں نے میں جس موجان کو پندرہ بھی گل دور ہوں اس پندرہ بھی گل دور ہوں جس موجود میں وارگ کی چہرے کی حالت کی ہے وہ کن کلوتے ہیں کہ جی میں کھلو کے مسکراہٹ میں انہوں دی مسکراہٹ کو بھی پہچانا وہ پندرہ بھی گل میرے کو دور جسم جان میرے کو پندرہ بھی میں کا چاندنا کیا جی سر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے تو جی کوئی آپس سے ایک دو ای ہو رہی ہوں جسموں جان کو میں پندرہ بھی گز دور ہوں میں انہ کی ہرکاتوں سکرات بھی ویخنا پیا وا دی شکل بھی پہچاننا اگر وہ مسکراہ تو مسکراہٹ بھی دیکھنا تو ایمان نال دس جہا ندی یہ جان تو بھی زیادہ کری جسم پہچاننا پیا مسکراوٹ مسکراہٹ بھی دیکھنا پیا وا تو محسوس کرنا ایمان نہ دس جہا ندی جانے موما جانو بھی زیادہ قریب ہے ایمان دیں ایمان نہ دس وہ تیری آواز سنتا نہیں کہ اللہ دی قسم جہ سامنے اے گل کی تھی اس نوجوان نے میرے ہاتھ اوکے ہاتھ رکھا کیا, کیا ربنی صاحب میرے کرنا پڑا کہ ندی کا چڑو کیا کہ اپنے ری مابو کرمایا ان پیو ارا دل میں اپنا پیش میرا پیارا مابو گلولہ چار کو زیادہ پر آؤ مسلمان امتی سہج دے ہیں یا نبی ساتھ دے سکتا روز روز پیا کر ملاق منا لا رہے ہو وہ ندیاں امت ساڈے ندی کی نہ کوئی دعا کی کوئی انتظار کی نہ کوئی تمنا کی کوئی خاص کی تمنا کرنے لانا فرمایا مرکو اللہ نہ کوئی دعا التجا کی بغیر دع میوا تمنا کرنے دے اللہ نے شالوارا ہوئی رحمت لیلا ربھی شاروالا تو سالوں برادار وتار مارا ہے نہ احسانے بولو یا فرمایا میں تو اپنا پیارا رسول یار احسان کیا مومنا پہ ہر جنہ مومنا اللہ دے اپنا پیارا رسول پرمایا رسول آیا کس گھر میں رسول مکہ مکرمہ حضرت آئی رات ندی کی رمد ہوئی رب کی کہ اللہ کری فرما برکہ فرمایا ل جا کو پڑے رب کی کسمیں قرآن سنو ساری گال قرآن سنو انشاءاللہ ایمان اللہ ایماندار پرما قد جا کو کی نورا مبینا چمکا مادا ہویا نور چمکا مار ہو چمکدہ ہوا روشن نور ربکہ دے رہا آپ سبھال جنا کچھ کے تل کی آیا کہ جیسے گھر بچہ ہونا اسے عورتیاں عزیز رشتہ دار عورت سہیلیاں کٹھیا ہو کے نہ خبر پہنچ جی فلانی کے عزیز رشتے دارت کٹیاں لیے کی جائی تیرے گھر کی ہے پکری کر دیے بچے دی نی کی ہوئی حالانکہ اس ویل اس عورت چیلیف جائیو خبر سمند بچہ جن والی مبارک ہو رہے تین نے پودا دتا اپنی تکلیف ہی صحیح گل وہ تکلیف ہی محسوس نہیں کردی بچے کی خوشی عورتیں بھی سورتیہ رشتہ دار عورتیں نی بین کی جائے بچا جننے والی ہو چھوٹے گاڑی میریوں سہیلی ہو میرے داروں مبارک ہوئے جب ہزر تیرہ ملا ستوں کے تر نبی نے دل راتی پر ماری والے پھر تجھے نیامنا تین جلدی جانے کیا میرے گھر بٹے آئے ریا کیا الا اٹھا کتاباں علاقہ نام اٹھا نواز صدیق اشمامت خریدیا کتابوں کی جنابا نام نہیں لینا نبی کریم جان نے جناب ہوا کہ نبی رہ گیا کہ میرے گھر نبی کی امی رہی میرے گھر لڑکا ہے منڈا ہے چند ہوا ہیرا ہے لان ہوا بشے ہوا نہیں بلکہ نبی دی امی جان بہت جنا کرام سوال ہوگی جی اکرام نے محمد لکھا رہی اور دیگر کتاب اندر بھی لکھی آئی میں تمہیں دیکھ سکتا کہ نبی کریم دی امی جی اے اے کی امی جان میں رو پوچھا امی نا تیتا ہے تو سرکار کی امی جان د سارا نو اپنے مکے والے گھر محلات دیکھ لے مکے والے گھر چیک شام دے محلات دیکھ لوگی وہاں دیکھے ایسے جی انی جان کے اسے کال نظر کرتا اس شیر اندر کے وقت تو لگے ہم جدو آیا ندی کو آرا تور ندی جس دم اے نکل گیا چمکارا گرمی نے ہر ہر پر ماں میرے گھر نور نے چڑا بری پرمائی دوس نور محمدی کی جمد دندر محمد, محمد والے تاج بچا سائیکل کے ہزار میٹر دور شام د محلات لے ہزور سنی کردی نور کی چلکی حضور بیٹھ آیا نبی کے نور کی چلک سرکے ہزاروں میل دور اپنے شبد ویس لا نبی سر پڑ نور نور نور ندی نے جنا دیکھ لیا نہ رستے رکاوٹ بن سکے نہا کوئی نور ہو کہ انہیں ندی نے بہت کسور جی جامع مجھے نور ملا سے نہ پھر میلاد کرنے والے اپنے گلاموں کے دا بارہ کروڑے والی بس نے پورے تھوڑا پروگرام کتوں ہاں چلو بالکل ان شاء اللہ ایمان ہے واقعات دے تہ دے تے اپنا جناب جیلاسلام میں ضرورت ہے کہ نبی کو شانت ہے تب تک کھلے پہ پر یہ دستور دبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترقی ہے دبا میں ہزور سینے ایمان لاس کئی دیکھو گے پہ آدھے آدھار کا دائی تے اور دیکھو تحمن ٹھیر لگا لال لال نوٹان نیلے نیلے نوٹان دس دس سے روپیے روپیے دیا پرچیاں پہ یہ ہوئے ہی ہوگئے دسو جانے ہزار دے دوارا چاہے کہ جی جناب تھی اج بوجھ چات مار کے آدھے نا تو پروگرام سے تارا سی نبی کا ذکر آ کے کرنے نے کریب اپنے محبت عزمت دے گیت گاؤ کی اور کرسمیں اور قسمیں جدو میں سے ہو ہوا نا میرے پاس دی نے میرے اتنا جب سبق پڑھایا نا یہ نہ جناب پیو اور دو تین سب قیدا فارسی جدو جناب نعت آئی نہ رسول مقبول اور اے آئی تا بود در جائے گی محمد ببت دل پکیر جد میں سبق پڑھا تو میرے اے ہو شیر حضور دی نات والا میرے دل نو بڑا ہی چنگا لگا تو فقیر نے جدو سب پہلی تقریر کیتی نا وزل ادب اپنے طالب علم کی ایک تنظیم بنی ہوں ہر جمع رات تقریری مقابلہ ہوں پہلی تقریر کی قسم دورہ پڑھنے والے سات ساتھی سن اس ویل کر کے منہ اگڑیاں پا بیٹھے کہہ لگے مار ہوئے اٹھ نو سال ہو گئے پڑھتے پے تے آخر دورے پہنچے ہوئے تے سڈے کو تقریر نہیں ہوتی کہ یہ جناب کی کریما نامے ہفتے اے ایسی زبردست تقریب کیا کردہ انگلا مل کاغذ چپن لگ جائے گا ایمان اللہ بات فکری نہیں چار جنہ کرے فدلو الحمد للہ کرنے انشاءاللہ یاد دن سوبے باقی میں تھوڑے جذبات دی قدر کرنا اللہ تعالیٰ تھوڑی بھی زندگی رکھے فقید اے اے بھی زندگی رکھے رحم تلا سلام مصطفح مصطفح